وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فاعوذ بالله الشبيب عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من نامرا بالله واليوم الآخر وأقام صلاته واعطى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بََََََََ او فلّ قال صلی اللہ عل وسلم ہر قسم کی حب و صلا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبہ ہے جس نے اپنے فضل خاص سے اپنی رحمت سے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے ہمارے بھی کمال کو اللہ اربابن قبول فرمائے اس مسجد کے اندر پہلا خطبہ ہو رہا ہے اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ مسجد کے آداب اور مسجد کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی فضیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائیں اسی کی مناسبت سے میں نے دو آیتیں اور ایک چھوٹی شدی صاحب کے سامنے پڑھی ہے دین اسلام کے اندر مسجد کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے کر کے مدینہ منورہ پہنچے قبا میں تو وہاں پر قبا کی مسجد کی تعمیر فرمائی چند دنوں تک آپ کا قیام تھا لیکن بغیر مسجد کے قیام آپ کو گوارا نہیں ہوا اور آپ نے وہاں مسجد تعمیر فرمائی مسجد قبا سب سے پہلی مسجد ہے دین اسلام کی ہجرت کرنے کے بعد آپ نے مدینہ کے اندر خبا کے اندر یہ مسجد تعمیر فرمائی جس میں دو رکعت نماز کا ثواب انسان کو ایک عمرے کے برابر ملتا ہے اس کے بعد آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہاں بھی مسجد کی تعمیر فرمائی تو مسجد دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی حاجر کو اور اپنے شیرخوار بچے کو کہاں پر آباد کریں مسجد حرام کے پاس مکہ مکرمہ کے پاس اور ضروری تھی بے واد غیر اند محرم اور اے ہمارے رب میں نے اپنی ضروریت کو ایک ایسی وادی میں جو بے آب ہو گیا سرزمین ہے جہاں نہ کسی انسان کا وجود ہے نہ چرند پرند کا وجود ہے وہاں میں نے جا کر کیا آباد کیا ہے تیرے گھر کے پاس تیرا گھر جو حرام ہے حرمت والا ہے کس لیے ربنا علی وقیم السلح اس لیے کہ ہمارا تاکہ وہ نماز قائم کرے نماز کی پابندی کرے انسان مسجد کے پاس رہتا ہے تو نماز پڑھنے مشکلی آسانی ہوتی ہے انسان جتنا دور مسجد سے جاتا ہے اتنا ہی انسان کے لیے نماز پڑھنا مشکل سے مشکل کر ہوتا جاتا ہے اس لیے مسجد کے قریب انسان کو آباد ہونا چاہیے ایسی جگہ ہم گھر لیں اپنے ملکوں کی میں بات کرتا ہوں جہاں پر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہو تاکہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کا موقع مل سکے ہم آسان سستا گھر ڈھونڈتے ہیں اور اس طریقے سے ہائی فائی سوسائٹی والا گھر ڈھونڈتے ہیں لیکن کوئی ایسا گھر نہیں ڈھونڈتا کہ اسی جگہ ہمارا گھر ہو جہاں مسجد قریب ہو تاکہ جا کر کے میں اللہ تعالیٰ کی بات کر سکوں دن اور رات میں پانچ مقدمہ مرتبہ جا کر کے نماز پڑھ سکوں مسجد کو کون تعمیر کرتا ہے مسجد کو تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں میں آخرت پر ایمان رکھتے ان نمایا امر مساجد اللہ منا منب اللہ علیہ مسجد کی تعمیر وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے ان میں آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ آقامہ سلا تو زکا نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں وَلَم اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اللہ سے ڈرتے ہیں وہ فاسٰ اللہ کا یہ کن قریب ہی کہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں کون لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے میں دو معنی شامل ہے ایک معنی تو یہ ہے مسجد کی تعمیر کرنا مسجد بنانا مسجد کھڑا کرنا ایک تو یہ معنی مراد ہے اور دوسرا معنی یہ مانوی مانا مراد ہے کہ مسجد کو نماز سے ذکر سے قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا یہ معنی بھی مراد ہے اور مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے یہ رباط ہے یہ گویا کہ انسان جہاد میں ہے گویا کہ انسان سرحد کی حفاظت میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ جو آدمی اللہ اخبرکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ڈیما اللہ عبی القطایا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہی ابھی درجات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کے اندر بلندیتہ فرماتا ہے درجات بڑھاتا ہے لوگوں نے پوچھا ضرور تو آپ نے کیا فرمایا اس باب الوضو اندل ہے پریشانی کے باوجود بھی انسان کا صحیح طریقے سے وضو کرنا سردی ہے پانی ٹھنڈا ہے دل نہیں چاہتا لیکن پھر انسان وضو کرتا ہے تو سختی اور پریشانی کے باوجود بھی اذا وضو کرنا وہ کثرت الخطۂ المساجد اور مسجد پیدل چل کر کے جانا یا دور سے آنا زیادہ قدموں کو استعمال کر کے مسجد جانا وہ انتظار اسصلاح عبادۃ اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا مسجد کے اندر فضا لکم و ربات ربات یہ ربات ہے ربات ہے ربات ہے صحیح مسلم کی روایت ربات کہتے ہیں دشمنوں سے مسلمان ملکی کی سرحد کی حفاظت کرنا ربات کہلاتا ہے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے یہ تو اس طریقے سے مسجد کے اندر رہنا مسجد کے اندر نماز کے انتظار کرنا مسجد چل کر کے آنا نماز پڑھنے کے لیے یہ کیا ہے یہ ربات ہے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور میرے بھائیوں مسجد کی اہمیت کا اندازہ فضیلت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہر العام سات بندوں کو بنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہوگا ور جلوم کل بہ مقم بل <بِالْمَسَاجِد> جس آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہوگا مسجد آنے کے انتظار کر رہا ہوگا وہ ہماری طریقے سے نہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنی جلدی مسجد سے نکل جائیں لاسٹ میں آتے ہیں, سب سے پہلے مسجد سے بھاگتے ہیں ایسا نہیں مومن کا شیو یہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ. اللہ رب بلامین کی بابت منائی جاتی ہیں انسان کا مسجد سے دل لگنا اللہ پر ایمان کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے اللہ کے سلکی سے المسجد و بائی تو مؤمن انتقی مسجد ہر مومن پرہیزگار کا گھر ہے یہ یہ یہاں کر کے اللہ ہر براہمین کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرتا ہے ان کے حالات دریافت کرتا ہے اس لیے پانچ ود کی نماز فرض کر دی گئی ہے ہمارے اوپر جماعت کے ساتھ فرض ہے ہر وہ شخص جو مسجد آنے کی طاقت رکھتا ہے کوئی مجبوری نہیں اس کے پاس ایسے آدمی پر مسجد کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے ایک نابینا صاحب امانوی کے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے کوئی مجھے مسجد لانے والا نہیں ہے کیا میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں آپ نے کہا ازان سنتے ہو کہا ازان سنتا ہوں کہا کہ عجب آزان کا جواب دو یعنی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو نابینا صاحبی کو بھی آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور کا جب اذان سنتے ہو تو ازان کا جواب دو اور اس کا جواب دینا ہے کہ مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ مومنوں کے ساتھ نماز پڑھو ورک رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو تو یہ مسجد کی فضیلت اور اہمیت حدین اسلام کے اندر کہ مسجد سے لو لگانا دل لگانا اللہ تعالیٰ کے آمد کتنے اپنے کے سائے میں ایسے بندو کو جگہ نہ گا بہت اجر و ثواب کا کام ہے یہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں فی بوت ان ادن اللہ حسم یوسف الد رجال۔ لم تجارت ذکر اللہ کا اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے اور اس میں صبح شام وہ لوگ جو مرد ہوتے ہیں ہمت والے ہوتے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ صبح شام اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں ذکر کرتے تصویر بیان کرتے ہیں اللہ تجارتوں بھائی ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے تجارت اور خید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی اور نہ ہی نماز پڑھنے سے زکات دینے سے تجارت ان کو غافل کرتی ہے تمام تجارتوں کو خید و فروخت کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں چوبیس گھنٹہ ہمارے پاس ہے تجارت کرنے کے لیے اور دیگر کام کرنے کے لیے چند وقت کے لیے انسان مسجد کے اندر اللہ ابراہین کی بات کے لیے آتا ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہاں پر مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ کوئی اور چیز کرنا منع ہے اسی لیے مسجد میں آنے کے مسجد اللہ اور یہ تو بات ہو رہی تھی کہ مسجد کی معنیوی تعمیر کہ مسجد میں آ کر کے بات کرنا اور مسجد بنانے کی بھی بڑی فضیلت ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وماتے ہیں مسجد بنا اللہ علیہ فی الجنہ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے اگر کوئی چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے جنت کے اندر چھوٹی سی بھی جگہ انسان کے لیے مل جائے دنیا و مافیہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جنت میں گھر چاہیے مسجد کی تعمیر کیجئے مسجد کو بنائیے مسجد میں تعاون ڈالیے حصہ ڈالیے اپنی حیثیت کے مطابق تو یہ مسجد کی تعمیر اور بنانے کی بڑی فضیلت بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنانے کی فضیلت کو آپ نے بیان فرمایا یہ مسجد کے کچھ حقوق ہیں ان کے کچھ آداب ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان آداب کا خیال لکھنا ضروری ہے جب آپ مسجد آئے تو دوڑتے ہوئے نہ آئے سکون کے ساتھ آئیں اطمینان کے ساتھ آئیں ہمارے بھی کہتی ادات فاتو ہو بے سکینتی ہو وقار جب تم آؤ مسجد میں تو سکون کے ساتھ آؤ وقار کے ساتھ آؤ جو تمہیں مل جائے پڑھ لو جو تمہارا چھوڑ جائے اسے کیا کرو اسے بعد میں پوری کر لو امام کے ساتھ ایک رکا چھوٹ گئی بعد میں پوری کر لیجیے کھڑے لیکن اللہ کے گھر میں دوڑ کر کے آنا, اور اس سے دوڑ لگا کر کے آنا, یہ منع کیا گیا شریعت کے اندر یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے امام اگر رکو کے اندر ہے تو لوگ مسجد کے اندر دوڑ کر کے آتے ہیں لوگ تاکہ رکو ان کو مل جائے رکاط ان کو مل جائے اس لیے دوڑ کر کے آتے ہیں اور آ کر کے جہاں ان کو جگہ ملتی ہے مسجد کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جماعت کے اندر سب کے اندر یہ غلط ہے میرے بھائی ہو مسجد اللہ کا گھر ہے سکون کے ساتھ آئیے اطمینان القار کے ساتھ آئیے اللہ کے گھر کے سامنے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اپنے گھروں میں انسان دوڑ کر کے جاتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس لیے ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے جب مسجد آئیں مسجد میں پہنچے اگر جماعت نہیں قائم ہے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں اللہ کے سل کے حدیث کو مسجد فلاح ادلی ستر کا جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے ہاں اگر جماعت قائم ہے تو آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیے اور اگر جماعت نہیں کھڑی ہے تو دو رکعت پڑھ لیجئے اگر جماعت قائم نہیں ہے اس کو پڑھے بغیر بیٹھ جانا یہ شریعت کے اندر کیا ہے منع کیا گیا ہے ہمارے نے بھی نہیں منع فرمایا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں خاص طور سے فضر کی نماز میں جماعت قائم رہی تھی لوگ الگ سے دو رکھا سنت پڑھتے ہیں غلط ہے یہ ادا وقیمتی صولاۃ فلاح سلاط جب فرض نماز کے لیے قامت کہی دی جائے جماعت قائم ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی جماعت میں شامل ہو جائیے سنت آپ کے لیے بعد میں پڑھنے کی جگہ ہے وقت ہے آپ کے پاس یا تو سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں اور اگر چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اس کا ان خیال رکھنا انسان کے لیے بے حد ضروری جب آئے مسجد ایسی چیز کھا کر کے نہ آئے جسے مجھ سے بدبو آتی ہوں کچی پیاز کچا لہسن مولی ان چیزوں کو کھا کر کے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے اور ہمارے نبی کی حدیث ہے آ فرماتے ہیں کہ جو ہے ان چیزوں کو کھا کر کے انسان مسجد کے اندر نہ آئے جو جس سے انسان کو مت بدبو آتی ہے جس سے بدبو آتی ہے انسان کو اسے کھانے سے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے. اور کہا کہ کوئی ہمارے مسجد کی قریب نہ آئے ہمارے مسلح کی قریب نہ آئے جو ان چیزوں کو کھا کر کے آتا ہے آدمی کھانا ہے تو پکا کر کے کھا لے یا نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے کھا لے لیکن ان چیزوں کو کھا کر کے آنا غلط ہے کیونکہ اس سے مومنوں کو بھی اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جب یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے جب اس کا کھا کر کے آنا ہمارے لیے منع ہے تو پھر بیڑی سگریٹ پی کر کے آنا مسجد کے کی اندر کیسے حلال ہوگا کیسے حلال ہو کتنی بدبو آتی ہے جو انسان بیڑی پیتا سگریٹ پیتا ہے رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے ایسے آدمی کو چاہے کہ توبہ کرے چھوڑ دے بیڑی سگریٹ کو چودہ اٹھارہ انیس گھنٹے وہ رہتا ہے بغیر بیڑی سگریٹ کے عزم کر لے تو اپنی اس بری عادت اور لط سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا آخری چیز شہری میں بیڑی اور سگریٹ اور افطاری نماز سے پہلے سب سے پہلے بیڑی اور سگریٹ کھجور کھائیں گے پانی پیئیں گے فون جا کر کے سگریٹ پیئیں گے باہر مسجد کے اس کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں میرے بھائی غلط ہے یہ یہ حرام ہے پیڑ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا اور ہر نقصان دہ چیز کیا ہوتی شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے مکرو نہیں ہے یہ حرام ہے مکرو کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتی ہے اور یہ عبادات کے اندر ہوتی کھانے پینے ان سب چیزوں میں مکرو نہیں ہوتا ہے تو حلال ہے تو حرام ہوتا ہے تو اس کا بھی انسان خیال رکھ رکھے جب مسجد کے اندر آئے تو لوگوں گردنوں کو فلاں کر کے نہ آئے اسی لیے جو پہلے آئے آگے سب میں بیٹھے پہلے سب کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے سو کسی سے اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور اقامت میں اور پہلے سب کے اندر کیا فضیلت ہے تو انسان کیا کرے گا دوڑتے ہوئے آئے گا دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے گا اور اس طریقے سے یعنی اس کے لیے انسان قرآندازی کرے گا اس کے لیے انسان قرآندازی کرے گا یہ کرے گا کہ میں پہلے مسجد کے اندر جاؤں تو پہلی صف کی اور دہنی شف کی شریعت کے اندر فضیلت رکھی گئی ہے اس لیے جو لوگ پہلے چاہے کی پہلے بیٹھے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں لا علمی کی کمی ہے پہلے لوگ آ کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اگر کہیں پیسہ تقسیم ہو رہا ہو کھانے کی لائن لگی ہوئی ہو ڈائننگ ہال میں تو جو پہلے آتا سب سے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا سب سے آگے جا کر کے کھڑا ہوگا دنیا کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوں گے دن کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے آخرت بنانے کے لیے سب سے پیچھے کڑے ہوں گے کہیں پیسہ تقسیم ہو رہا پانچ پانچ سوریا ہے انسان جان لے لے گا دوسرے کی اگر کوئی سے پہلے چلا جائے اے ٹی ایم کے سامنے سب کھڑے پیسہ نکالنے کے لیے اگر کوئی آدمی گھس گیا سارے لوگ اس کو ملامت کریں گے بھائی لائن کے اندر آؤ میں آپ سے پہلے آیا ہوں تو دنیا کے لیے سب سے آگے لیکن دن کے لیے سب سے پیچھے یہ ہمارا حال ہو گیا جب پہلے اللہ نے توفیق دیا آپ کو آنے کی پہلے آ کر کے بیٹھیے بھائی عجر کمائیے اللہ تعالی نے ثواب رکھا اس کے اندر پیچھے کو بیٹھتے ہیں اللہ نے آپ کو فضیلت دی پہلے آئے ہیں تو پہلے آ کر کے بیٹھیے تو یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا حرام ہے ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی گمشدہ چیز کا اعلان کرو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی گمشدہ چیز کو واپس نہ اور اضا رائے تم میں یہ بھی ہو اور یہ مسجد فقول اللہ اور جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے تو اللہ سے کہو کہ اللہ اس کی تجارت کے اندر فائدہ نہ رکھے مسجد میں خرید و فروخت کرنا دنیا کی باتیں کرنا اور گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے وہ ادھر فکور اللہ رد اللہ علیہ کا باللہ تک اور اگر کسی کو دیکھو کہ گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے آپ کا بٹوا گم ہو گیا پرس گم ہو گیا کاما گم ہو گیا نہیں اعلان نہیں کر سکتے مسجد کے اندر منع ہے اعلان کرنا مسجد یہ دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہے اللہ کی بات کے لیے اللہ کے ذکر و اسکار کے اللہ کا نام روشن کرنے کے لیے وہ ان المساج اللہ فلاد عما اللہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی اور کو نہ پکارو اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کی ودانیت کی بات ہونی چاہیے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اس کی کتاب کی تلاوت ہونی چاہیے دین کی بات ہونی چاہیے نبی کی بات ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ اسی لیے بنایا گیا ہے یہ گھر, یہ گھر سے شرک بدات خرافات اور اس طریقے سے ناجائز چیزیں کرنا یہ منع ہے یہ مسجد کے حقوق کی پامالی ہے یہ یہ مسجد کے حقوق کی پامالی ہے اگر کوئی مسجد سے شرک باتیں کرتا ہے بدعت و خرافات کی تعلیم اور اشاعت کرتا ہے بدعت و خرافات کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو بدعت و خرافات کی طرف بلاتا ہے شرک کرتا ہے شرک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور مجدوں کو غلط چیزوں کے لیے بدعت و خرافات کا اڈا بنا لیتا ہے وہ ان المساج اللہ فلاتا تھا وہ مالا مسجد اللہ تعالیٰ کا اللہ کا ذکر کرو قرآن کی باتیں کرو حدیث کی باتیں کرو دین کی باتیں کرو سنت کی باتیں کرو توحید کی باتیں کرو مسجد کو اسے نہیں بنایا گیا ہے شرک اور بدعت کا گڈا دب, اڈا بنانے کے لیے یہ بھی المیہ ہے ہمارے ملکوں کا کہ لوگوں نے مسجدوں کو اپنے شرک کے پرشار کے لیے مرکز بنا لیا وہاں سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور بدعات و خرافات باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے مہینے آتے ہیں ربی اغول کا مہینہ آیا اور مہینے آئے باقاعدہ بدعت کی وہاں سے تعلیم کی جاتی ہے نشل و کی جاتی لوگوں کو بھرا جاتا ہے اس کے اوپر اور چیزیں ہوتی ہیں مسجدوں کو لوگوں نے قبرستان پر مسجدیں بنا لی اور وہاں جا کر کے مسجدوں کے اندر لوگوں کو دفن کرنا شروع کر دیا ہمارے میرے فرمایا الحت نصارہ علی قبور ہی مساجد اللہ کی لانا توارا پر انہوں نے اپنے امبیا کی مسجدوں کو خبروں کو مسجد بنا دیا مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد کے اندر کسی کو دفن کرنا مسجد کے ہاتھے میں آگے پیچھے دائیں پیچھے کہیں پر بھی ہمارے میری منع فرمایا ہے ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے اگر پہلے سے مسجد ہے تو قبر کھود کر کے باہر کہیں قبرستان میں رکھی جائے گی مردے کی جگہ مسجد نہیں ہے مردے کی جگہ انسان کا زندہ لوگوں کا گھر نہیں ہوتا مردے وہاں دفن کیے آتے ہیں جو مردوں کا گھر ہوتا ہے قبرستان جسے ہم کہتے ہیں وہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے گھروں کے اندر مردے نہیں دفن کیے جاتے مسجدوں کے اندر مردے دفن نہیں کیے جاتے مردے کی جگہ قبرستان ہے اس نے ان کو قبرستان میں دفن کرنا ہے مسجدوں کے اندر دفن کرنا یہ منع ہے شریعت کے اندر حرام ہے تو اگر پہلے سے مسجد ہے بعد میں قبر آئی لاش نکال کر کے یہ ہڈی وغیرہ جو بھی ہوگی قبرستان کے اندر منتقل کر دی جائے گی اور اگر پہلے قبرستان ہے وہاں پر بعد میں مسجد بنائی گئی تو مسجد وہاں سے توڑ دی جائے گی اور مسجد کسی ایسی جگہ بنائی جائے گی جہاں پر کوئی خبر نہیں ہوگی یہ نبی کی تعلیم ہے یہ یہ نبی کا حکم ہے یہ اس لیے میرے بھائی مسجد کے آداب اور حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے ضروری ہے یہ شرک کا ذریعہ ہے اگر مسجدوں کے اندر قبر بنتی ہے اور ہماربی نے ہر چیز سے شرک سے شرک تک پہنچانے والے تمام راستوں سے بنا کر دیا لیکن ہمارے ملک کے عالمیاں ہیں میرے بھائیو بہت کم ایسی مسجدیں آپ کو ملیں گی جن مسجدوں کے اندر قبر نہ ہو کوئی ان کا متولی مرتا ہے یا کوئی پیر فقیر مرتا ہے اسے مسجد کے اندر لوگ دفن کر دیتے قبلے کے سامنے مسجدیں قبلے م... قبلے... قبلے کے اندر قبریں ہوتی ہیں میں نے دیکھا بمبئی کے اندر بہت ساری جگہوں پر جا دیکھا قبلے کے اندر کہیں دائیں طرف کہیں پیچھے کہیں بائیں طرف مسجدیں لوگ... اندر لوگوں نے قبر بنا کر کے رکھا نماز پڑھتے جو ہے قبر سامنے ہوتی ہے اللہ کے سنما نہ فرمایا قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے اور اللہ کے سلماتے ہیں کہ جو ہے اور یہ جو بتایا گیا کہ قبر کو مسجد بنانا اس کا علماء نے تین معنی بیان کیا ہے ایک مانا تو یہ کہ مسجد تعمیر کرنا قبر پر دوسرا معنی یہ کہ قبر پر جا کر کے سجدے کرنا تیسرا معنی یہ ہے کہ قبر پر جا کر کے نماز پڑھنا کوئی نماز نہیں پڑھتا صرف سجدے کرتا یہ بھی حرام ہے سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر حرام ایسا کرنا نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے اس لیے قبرستان کے اندر نماز پڑھنا پنج وقتہ نماز جو ہوتی ہے جمعہ اور پنج وقتا نماز اس نماز کا پڑھنا انسان کے لیے حرام ہے منع انسان جا کر کے قبر کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں یاد رکھی اس بات کو رکوع اور سجدہ نہیں وہاں پر اس لیے جو قبر جو نماز نہ پڑھ سکے جنازے کی اور بعد میں گیا وہ تو قبر کے اوپر جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ جنازے کی نماز دعا ہے کس کے لیے مرنے والے کے لیے اس لئے وہ دعا جا کر کے کر سکتا ہے سجدے نہیں ہوتے تو اس لیے تمام مسجدوں کے حقوق ہیں ان سارے حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کی وفات ہوگی لوگوں نے دفن کر دیا ہمارے بھی نے پوچھا عورت کہاں نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں نے کہا کہ وفات ہوگی ہم نے دفن کر دیا ہمارے بھی نے پوچھا کہاں اس کی خبر ہے آپ کو اس کی خبر بتائے گی دل قبر کی دلونی اس کی خبر کی طرف مجھے رہنمائی کر دو آپ گئے اور اس کی قبر پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی یہی دلیل ہے اس بات کی کہ قبر پر جنازے کی نماز صرف جنازے کی نماز انسان پڑھ سکتا ہے باقی اور نمازیں پڑھنا حرام ہے مال فرمایا اس میں رکو اور سجدہ نہیں ہے اور یہ جنازے کی دعا نماز دعا ہے یہ میت کے لیے پوری دعا ہوتی ہے اس کے اندر اس لیے انسان جا کر کے وہاں پر پڑھ سکتا ہے تو یہ مسجد کی اہمیت اس کی صفائی ستھرائی مسجد میں تھوکنا مسجد کے اندر اگر کوئی آپ کو تن کا نظر آئے کوئی چیز نظر آئے اس کو آپ لیں گے آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب کا بائش. جیسے انسان اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا اور مسجد کی صفائی ایک تو گندگیوں سے اور دوسری بات میں بھائی جو سب سے اہم ہے وہ معنوی صفائی اور معنوی صفائی اور نداپت یہ ہے کہ مسجدوں کو شرک سے بدعت و خرافات سے پاک رکھا جائے وہاں صرف اللہ کی ودانیت کا ذکر ہو نبی کی اعتبار کا ذکر ہو توحید و سنت کا ذکر ہو اور دیگر چیزیں جو ہیں دنیاوی چیزیں بدعت و خرافات ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے سے منع کر دیا گیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کے حقوق اور آداب خیال رکھنے کی توفیق عائد ہونا اللہ تعالیٰ نے مجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے اللہ رب العمین ہمیں مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ رمضان کے مہینے میں نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے ہماری گردنوں کو اللّہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوز کے اندر جگہ نصیب فرمائے توحید پر قائم رکھے سنت پر قائم رکھے ہر طرح کے شرک بداد اور خرافات سے اللہ ربان محفوظ رکھے ہم سب کو اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ادر سے نوازے اللہ ان کے لیے جنت کے اندر ایسے ہی محل بنائے اللہ انہیں جنت کے اندر ایسے ہی گھر بنائے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے یہ دعا کرنی چاہیے میرے بھائیوں تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اور نیکی کا حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعائیں کرتا ہے آپ دعا کیجیے آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے جنہوں نے بھی اس کی تعمیر کیا ہوگا ان کو اس کا ادرا اور صبح ملے گا ادا و خیر کا فائل ہی جو خیر کی طرف رمائی کرتا ہے اس کو کرنے والے کے برابر اثر ملتا تو الحمد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد قائم کی ہے اجر سے نمازیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے ان کی عمر میں برکت دے اللہ تعالیٰ دین پر توحید اور سنت پر قائم رکھے عامر رب العالمین بارک اللہ فی ونا فعن ویاکم بلا فرقی بلاکل حکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم برف الرحیم